الحمد للہ الحق اللہ والسلام على خير خلق اللہ محمد ابن عبد الله ولی علیہ و صحبی اما بعد اللہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاء اللہ و تعلی تفسیر احسن البیان جو کہ اردو میں ہیں جن کے مصنف ہیں مفسر شیخ القرآنِ الحدیث مولانا حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ و اور بہت ہی مختصر انداز میں اور بہت ہی آسان انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے اور ہم انشاءاللہ شروع سے ہی شروع کرنے والے ہیں صورت الفاتحہ سے لے کر صورت الناس تک اور ان کے جو ہے نا تفسیر کے کچھ اہم نکات میں بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں شامل ہے اسرائیلی اور ضعیف روایات کے بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے اور صرف صحیح و مقبول احادیث کا اہتمام کی پوری کوشش کی گئی ہے اس تفسیر میں ان کے ہی بقول ماشاءاللہ انہوں نے آخری کتاب میں یہ نكات بھی ذکر کیے ہوئے ہیں دوسرا نقطہ شان نظول اور صورتوں کے فضائل میں بكثرت روایات مروی ہیں لیکن ان میں بھی صحیح روایات بہت کم ہے عدم گنجائش کی وجہ سے مشہور ضعیف روایت کی تردید تو ممکن نہیں تھی اسی لیے حتی المقدور یہ کوشش کی گئی ہے کہ اپنے علم کے مطابق صرف صحیح اور مستند روایت کی ذکر کی جائے تیسرا نقطہ تفصیلی علمی مسائل و مباحث سے اسے گراں بار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کا محل منفصل تفسیر ہے مفصل تفسیر ہے حتی الامکان پوری تفصیر میں احادیث کے مکمل حوالوں کا التظام کیا گیا ہے تاکہ تفصیل کے خواہش مند اہل علم کو مراجت میں آسانی رہے اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر تفسیر فتح القدیر تفسیر ابن جریر، طبری ایسر تفاثیر وغیرہ جیسے سلفی تفاسیر اس کی اس کے بنیادی معاخذ ہیں زیادہ تر انہوں انہیں کو سامنے رکھا گیا ہے دیگر عربی اور اردو تفاسیر سے بہت کم اعتنا کیا گیا ہے اس کے علاوہ توضیح ہو تشریح میں صلف صحابہ و تابعین کی تعبیر ان کے منہاج کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اردو میں اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ بول چال اور تحریر میں عام ہے لیکن اصلاً یہ لفظ فارسی زبان میں ہے اور اسی طرح گورڈ انگلش میں جو ہے اہل تسلیس اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح بھگوان کا لفظ بھی مورتیوں کی پجاری ہندو استعمال کرتے ہیں اسی لیے ہم نے یہاں اللہ کے لفظ اکثر استعمال کیا ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اب تفسیر <تصفح> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ جو کہ مکی ہے اس کے آیات ہیں سات اور رکو ہیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور الرحیم بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان مالک یوم الدین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 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الطالین ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انام کیا ان کی نہیں جن پر غزب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف بسم اللہ کے بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے یا یہ صرف صورت فاتحہ کی ایک آیت ہے یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے قرائے مکہ و کوفہ نے اس سے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے جب کہ قرائے مدینہ بصرہ و شام نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے سوائے صورت نمل کی آیت نمبر تیس کے کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے محقق عصر شیخ احمد شاکر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا ہے قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہو وہاں قرآنی آیت ہے البتہ اس کا اس صورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے یا اس کا مستقل آیت ہونا محل نظر و بحث ہے میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ صورت توبہ کے علاوہ ہر صورت کی آیت ہے اسی لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں سوائے صورت توبہ کے چاہے اسی صورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی صورت آ جائے اسی طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے اور یہ قول فتح القدیر امام شوکانی نے ذکر کیا ہے فتح القدیر کی کتاب میں اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے جس کی جس کی حادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحت الکتاب کہا جاتا ہے اس کے اور بھی متعدد نام احادیث ثابت ہیں مثلا ام القرآن السبع المثانی القرآن العظیم اور جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے اس کا ایک اہم نام الصلاط بھی ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم تو بینی و عبدی صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 395 میں صلاح کا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کی بیان میں ہے اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے فرمایا لا صلی لمن لم ابی فاتح الكتاب کتاب صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 756 سو و صحیح مسلم حدیث نمبر 3944 مطلب اس کا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے منفرد ہو یا امام یا امام کے پیچھے مقتدی سری نماز ہو یا جہری فرض نماز ہو یا نفل ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قراءات بوجل ہو گئی نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو انہ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لََ علو اللہ بمُ القرآن فن لمن لم یقر بها تم ایسا مت کرو تم ایسا مت کرو مت پڑھا کرو مطلب البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ حدیث ہے سنن ابی داود حدیث نمبر آٹھ سو تیئیس اور جامع ترمیزی حدیث نمبر تین سو گیارہ و سنن نسائی حدیث نمبر نو سو اکیس میں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے منص اللہ علیہ وسلم لم الم یقرافیہ ام القرآن فحیحی دن فلاثن غیر تمام۔ جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے مکمل نہیں تین مرتبہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رضی اللہ عنہ نے سے عرض کیا گیا ان نیا نقون و امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت کیا کریں حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرب فی نفسک امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھتیس اور 395 مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے و ادر فم ستل سر عراف آیت نمبر دو سو چار جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو یہ حدیث و ادا قریف جب امام کی کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قراءات خاموشی سے سنے امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھے یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مصنون بھی ہے اور مقتدی ان وقفوں میں سورہ فاتحہ پڑھے یا مقتدی سورہ فاتحہ امام کی اس خاموشی سکتے میں پڑھے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرتا ہے یا قراءات کی اختتام پر حالانکہ صحیح روایت سے قراءات کے بعد سکتا ثابت ہے اس طرح آیت قرآن اور احادیث صحیحہ میں الحمد کوئی تحرض نہیں رہتا دونوں پر عمل ہو جاتا ہے جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاکم بد ذہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں فنا زب البنہذا تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے جو صورت ہجرت مطلب تیرویں نبوت تیرویں ہجری سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہیں خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف و جوانب میں اور مدنی وہ سورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی یا اس سے دور حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ کے آغاز میں اقرا ابد یا اتلو محضوف ہے یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تائید کی گئی ہے چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے ذبح وضو اور جمعہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے فعض قرآن قرآن من الشیطان الجیم صورت النحل اٹھانوے نمبر آیت جب تم قرآن کریم پڑھو پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے الحمد للہ میں الاستقراب کے لیے ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے کسی کے اندر کوئی خوبی حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اسی لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں اللہ یا اللہ کی ذاتی نام ہے اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الکر اور الحمدللہ کو افضل الدعاء کہا گیا ہے جامع ترمیزی کا حدیث ہے 3383 صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے الحمد للہ ہتم لمی صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو سو الحمد میزان کو بھر دیتا ہے اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ ان اکلتا او علیہ شربت فیحمدہ علیہ رب رب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ہے جس کی جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں العالمین عالم جہان کی جمع ہے ویسے تو تمام خلائے کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جن سے ہیں مثلا عالم جن عالم انس عالم ملائقہ اور عالم وحوش ہوش و طیور وغیرہ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعا مختلف ہیں لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طبائع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے الرحمن الرحمن رحیم بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان الرحمن بروزن فعلان اور ارحیم بروزن فعیلن ہے دونوں صفت کے سیگے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کے طرح دائمی ہے بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے اسی لیے یا رحمان یا رحمانت دنیا والاخرہ کہا جاتا ہے دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہیں ہو رہے ہیں اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اللّہ مچالنہ من ہوں اس میں اور نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اگرچہ مقافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا اسی طرح دنیا میں عارضی طور پہ اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد صرف ایک غالب اللہ کے لیے یوم اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ہوگا جزا کا دن اور نقطہ یہاں ہے کہ عبادت کے معنی میں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تزل و آجزی اور کمال خشو کا اظہار اور بقول ابنی کثیر شریعت میں کمال محبت حضو اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اس کے مافوق ال اسباب طاقت کے سامنے آجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو اور اسباب و فوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی سیدھی عبارت نا کا و نستعینوں کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نہیں یہاں مفول بے ضمیر کو فعل پر مقدم کر کے یا کا نابود نستعین کا فرمایا جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے ان الفاظ سے شرک کا صد باب کر دیا گیا ہے لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ ما فوق اسباب اور ما تحت اسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھوکے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں بیوی سے مدد چاہتے ہیں ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے حالانکہ اسباب کے ماں تحت ایک دوسری سی ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں ساری کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ, اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا و تعاء ون البر و نیکی اور تقوع کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع نہ شرک ہے بلکہ مطلوب و محمود ہے اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائیں جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو جیسے کسی فوج شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا اس کو نافع وزار باور کرنا اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بھرہ و تسلیم کرنا اس کا نام ہے مافوقل اسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا اس کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی اقسام بھی مختصر بیان کر دیے جائیں اس کی تین قسمیں ہیں پہلی توحید ربوبیت دوسرا توحید لوحیت تیسرا توحید اسماع و صفات ان کی مختصر وضاحت اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں تو اس میں توحید ربوبیت جو پہلی قسم کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق اور متبر صرف اللہ تعالی ہے اس توحید کو ملاحدہ و زنادہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں حتیٰ کہ مشرقین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور اور ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے مشرقین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے مثلا فرمایا اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے جھٹ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ صاف کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقینا یہ کہیں گے کہ اللہ صورت ظمر کی آیت نمبر اٹھتیس ہے ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں اور اس کے علاوہ وغیرہ من الیات دوسری نمبر پہ توحیدی الوہیت کا یہ مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کے رضا یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے اسی لیے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا اس کے نام کی نظر و نیاز دینا اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اس کا طواف کرنا اس سے تما اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں توحیدی الوحیت یہ ہے کہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں تاہم ظاہری اسباب کے مطابق زندہ انسانوں سے طبعی تما یا طبعی خوف توحید کے منافی نہیں ہیں قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحیدی الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسموں کا ارتکاب و قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسماع و صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوتی ہیں ان کو بغیر کسی تعویر اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں مثلا جس طرح اس کی صفت علم الغیب ہے یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے یہ یا دیگر صفات الہیہ میں سے کوئی بھی صفت اللہ کے سوا کسی نبی ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے اگر تسلیم کی جائے گی تو شرک ہوگا افسوس ہے قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے آذن اللہ عمن پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں میں الصراط بدوین <تصفيق> ہدایت کے دو مفہوم ہیں راستے کی طرف رہنمائی کرنا راستہ بتا دینا اسے ارشاد و دلالت یا آرائے طریق کہتے ہیں دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا منزل مقصود پر پہنچا دینا اسی عربی میں اسے عربی میں توفیق اور ایسال اللہ المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ہماری صراط مستقیم کے طرف رہنمائی بھی فرما اور اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت بھی نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و حادث صحیحہ میں محفوظ ہے یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے وہ ہے جس پر لوگ چلیں جن پر تیرا انعام ہو یہ منعم علیہ گروہ ہیں انبیاء شہداء صدیقین اور صالحین کا جیسا کہ سورہ نساء میں ہے ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وہ حسن الاَقا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ اور ان لوگوں کی رفاقت بھی بہت ہی خوب ہے اس آیت میں بھی یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے نہ کہ کوئی اور راستہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد ضلین آمین بعض روایت سے ثابت ہے کہ المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا سے مراد یہودی اور اب گمراہوں سے مراد نصارہ عیسائی ہیں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ولا عالمفی حاد الحرف اختلافاً البین المفسرین فی تفصیر المغضوب علیہم بالیہود و اب بالین ابن ابی حاتم اسی لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں ہی دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے حضرت وزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا اور وہ اپنے احبار اور رحبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ اور سارف اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں سے ایک قرار میں سے ایک قرار دیا افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی افراد و غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے ذلالت کے گڑھے سے نکالتا اللہ تعالیٰ اسے زلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و نقبت پستی و بدحالی کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے اسی لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ علوم بھی حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی اس مسئلے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 780 782 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 853 سنن ابی داود حدیث نمبر 934 سو چونتیس و مصنف دوسری مجلد دوسری جلد 97 صفحہ بنا بری آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام رضی العن کا معمول بھی ہے آمین کے معنیٰ مختلف بیان کیے گئے ہیں کذالک فلیکن اسی طرح ہو مطلب ہے آمین کا لا تو خی آنا ہمیں نا مراد نہ کرنا اللہم استجب لنا اے اللہ ہماری دعا قبول فرمارے یہ سب مطلب آمین کے ہیں یہاں پر ختم ہوتی ہے تفسیر سورہ فاتحہ کی اور اگلے حصے میں ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے توفیق کے ساتھ صورت البقرہ و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد علیہ علیہ و اجمعین